سورت الحج کی آیت نمبر چونتیس سے قربانی مقرر کی رسم اللہ لوگ اللہ کا نام ذکر کریں ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت جو جانور اللہ نے انہیں روزی دی یعنی جو جانور بہیمت الانعام بے زبان جانور اللہ نے انہیں کھانے کے لیے دیے ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام ذکر کریں اس کے مسائل آپ سن چکے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے کوئی بھول گیا تو وہ معاف ہے مگر جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا یا غیر اللہ کا نام لیا زبا کے وقت تو وہ جانور مردار ہو جائے گا ف پس تمہارا معبود الا واحد وہ ایک ہی معبود ہے فل ہوں پس اسی کے لیے تم جھک جاؤ فرمبردار بن جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اے محبوب آپ آجزی کرنے والوں توازو کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے مخبتین اللہ سے ڈرنے والے آجزی انکساری کرنے والے وہ کون لوگ ہیں الَّذِينَ دین ایزا اللَّهُ اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وزیلت قُلُوبُهُمْ ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرس جاتے ہیں اللہ تعالی ایسی ذکر کی لذت ہمیں بھی عطا فرما ہے ما اصابہم۔ اور صبر کرنے والے ان تمام مصیبتوں پر جو ان پر آئیں صبر کرنا انتہائی ضروری ہے بے بےصبری سے مصیبتیں دور نہیں ہوتی بلکہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات صبری سے ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے ولمقیم اس اور نماز قائم کرنے والے وہ مما رزق اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی وہ خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں والبدنا اور بدنا بدنا سے مراد اونٹ گائے بیل اس طرح بڑے جانور جعلناها من لقم اللہ ان بڑے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا یعنی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اونٹ گائے بیل کس قدر بڑے ہیں انسان اس کے سامنے کتنا کمزور ہے مگر اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں کتنا نرم کیا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لکم فیحا خیر ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے دنیاوی نفع ہے فضل کو رسم اللہ علیہ بس اللہ کا نام ذکر کرو تم ان جانوروں سوافہ جانور کی اس حالت کو کہتے ہیں جب جانور کا ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور تین پاؤں اس کے کھلے ہوں اونٹ کے لیے ایسا کرنا سنت مبارکہ ہے کہ اونٹ کو نہر کیا جائے تو ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور تین پاؤں کھلے رکھے جائیں اور پھر نہر کیا جائے تو اس حالت کو صوفہ کہتے ہیں تو اس حالت میں تم انہیں ذبح کرو اور یعنی نہر کرو اور اللہ کا ذکر کرو فیضا وا جبت پھر جب وہ جانور اپنے پہلو پر گر جائیں جب اونٹ کا نہر کیا جاتا ہے خون زیادہ بہنے کے بعد وہ گر جاتا ہے فکولو مِنْهَا بس تم اس سے کھاؤ وہ اطغیم القانا اور کھلاؤ اس شخص کو جو کانے ہے وہ ضرورت مند ہے لیکن مانتا کسی سے نہیں ہے ولم اور اور وہ شخص جو ہے ضرورت مند اور اپنی ضرورت کا اظہار بھی کرتا ہے تو دونوں کو تم اس میں سے کھلاؤ سزا لکھا اسی طرح سخر لکم ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ایک چھوٹا سا چیتا ہے اس پر قابو پانا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے بڑے بڑے بیل ہیں بڑے بڑے اونٹ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں بقرعید میں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یہ جانور جو ہم ذبا کرتے ہیں ان جانوروں کا خون تو زمین پر بہ جاتا ہے اور ان جانوروں کا گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں مسلمانوں کو کھلاتے ہیں تو یہ جانور زبا کیوں کیے جاتے ہیں اشاد فرمایا دما اوہا اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کے گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتے والا کی الح تقوا من <مِنكُم> ہاں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اخلاص و تقوا پہنچتا ہے یعنی جو اللہ کی محبت میں تم نے اللہ کے حکم پر جانور ذبح کیے وہ محبت وہ اخلاص وہ تقوا وہ نام اعمال میں لکھا جاتا ہے تو اخلاص قربانی میں انتہائی ضروری ہے بڑی سے بڑی قربانی پیش کی جائے اگر اخلاص نہ ہو مقصود نام و نمود ہو تو پھر ثواب نہیں ہے مشرقین مکہ جب حج کے بعد قربانی کرتے تو اس کے خون کو وہ جمع کرتے اور یہ خون وہ مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے اور وہ سمجھتے کہ خون بیت اللہ پر لگے گا تو یہ خون پہنچ جائے گا تو فرمائے یہ خون نہیں پہنچتا یہ گوشت نہیں پہنچتا تمہارا اخلاص پہنچتا ہے اس کے تحت مبصرین فرماتے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کبھی بلڈنگ بناتے ہیں اور کوئی تعمیر کرتے ہیں تو بلڈنگ کی بنیادوں میں جانور ذبح کر کے اس کا خون بہاتے ہیں اور وہ ذہن یہ رکھتے ہیں کہ یہ بنیادیں خون کی پیاسی ہیں اور خون ہم بنیادوں میں ڈال دیں گے تو آفات و بلیات سے بچیں گے یہ ہندوانہ ذہنیت ہے ہم اللہ کی راہ میں جب قربانی کرتے ہیں جہاں کہیں بھی کریں یہ قربانی مقبول ہے تو ہر صدقہ اور ہر خیرات بلاؤں سے اور بیماریوں سے بچاتا ہے اسی طرح کالا بکرا یا کالی مرغی دینا ہی ضروری نہیں ہے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں جو بھی آپ صدقہ کریں جو بھی خیرات کریں خدی سپا کے مطابق وہ بلا کو اور مصیبت کو بیماری کو دور کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص ہونا چاہیے کزانی کا اسی طرح سخرہ لکم اللہ تعالی نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تمہارے قابو میں کیا اللہ علی مَا علامہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو یعنی بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے اس بات پر اس کے شکرانے میں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی یہاں ہدایت سے مراد جانور کو پالنے اسے گرانے اسے ذبا کرنے کا عقل و شعور عطا فرمایا بشیر اور خوشخبری سنائیے المحسنین نیکی کرنے والوں کو ان اللہ يدافع عن لدین بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بلاؤں کو دور فرما دے گا یہ اللہ کا فضل ہے کہ نیکی کی برکت سے مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں ان اللہ لا کلا قوان ان کفور بے شک اللہ تعالی ہر خیانت کرنے والے ناشکرے شکرے کو پسند نہیں فرماتا قوان خیانت کرنے والا کفور نا